اعوذ باللہ بلّم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی قانون جہاد نمبر ایک آ گیا تھا اب قانون جہاد نمبر دو یا آمنو اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نہ پھرو تم اسی اتاد سے ان ہو ہے نا تو ہو زمیر کا مرجا اٹاد ہے نہ پھرو تم اسی اتاد سے حالانکہ تم سنتے ہو قرآن کو اور نصیحوں کو ولا تو کنو تم اور نہ ہو تم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 شکوا لکھو جی بے شک بدترین لوگوں کے نزدیک اللہ کے وہ ہیں کہ آسمو بہرے ہیں حق سے سوم کے نیچے کا لکھنا ہے بہرے کس سے ہیں حق سے البوک گے ہیں حق کو بولتے نہیں اللہ دین اللہ یا جو کہ نہیں سمجھتے بہرے بھی ہیں دونگے بھی ہیں بے عقل بھی ہیں یہ شکوہ ہے ان کا ولو علم اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لا اللہ یہاں غور کرنا اگر جانتا اللہ تعالی ان کے اندر خیر کو تو البتا سناتا ان کو ولو اسما اور اگر سنائے ان کو تو پھر جائیں گے آپ حضرات نے منتے کے اندر پڑا ہے کہ حد اوسط کو گرانے سے کیا نکلتا ہے نتیجہ العالم متغیرون متحیر متحیر متغیر متغیر کیا ہے جی اوسط گرا تو نتیجہ کیا ہے اللہ عالم ہن ادھر دیکھو دیم اللہ فیم اے ولاسما ہوں یہ تکرار ہے نہیں یہ کیا ہوگی جی ہاد ساتھ اس کو گراؤ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولو علم اللہ حفیح خیر اللہ تب نتیجہ نکلے گا بھائی لو اباؤ دونوں جگہ گرا دو تو معنی یہ ہوگا کہ اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو تو پھر جاتے یہ ٹھیک ہے نتیجہ بھئی اللہ خیر جانے تو قبول کرتے یا پھر جاتے قبول کر دے ادھر ہے کہ پھر جاتے ہیں. نتیجہ غلط نکل رہا ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں حد اوسط وہ ہوتی ہے جو متقرر ہو کیا بینی وہی چیز ہو یہاں بینی وہی چیز نہیں ہے ذرا غور کریں اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو لاسما لا ہوں البتہ سناتا ان کو سنانا قبول کا یہاں لکھ لو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 اب حادث ایک رہی اب البتہ کر ان کو مطلق سنائے قبول والا نہ اللہ کیا پھر جائیں گے تو اگر سنانا قبول کا تو ان کی قسمت میں نہیں ہے نا تو مطلق سنیں گے پھر وہ مور اور وہ اراض کرنے والے ہوں گے یا یوحلہ دینا ابن قانون جہاد نمبر تین اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا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 آپ دیکھو نا میں مرد ہوں ایسے سمجھو یہ میرا دل ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے قائل ہے تو اللہ تعالیٰ میرے نزدیک دل سے زیادہ قریب نہیں ہوئے یہ میں یہ دل یہ اللہ تعالی حائل ہے تو اللہ تعالی جب دل سے بھی زیادہ قریب ہے میرے دل کچھ دور ہو جاتا ہے تو میرا کنٹرول ہوگا دل پہ یا خدا کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰل ہیں درمیان مرد کے اور اس دل کے حقیق شان یہ ہے کہ اس کی طرح اکٹھے کیے جاؤ گے تم بھی ہے مو منی تم خود بھی عمل کرو جہاد کا دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاؤ وہ بھی جہاد کریں لیکن اگر تم بدا بن گئے نا تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکو گے اور ڈرو تم ایسے وبال سے مداحنت کی صورت میں جو نہ پہنچے گا ظالموں کو تم میں سے خاص طور پہ بلکہ مداہن بھی رگڑے جائیں گے اور جان لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں وض کروز انتم کلیل تذکیر انعامات اور ترغیب جہاز تذکیر انعامات اور ترغیب جہاد اور یاد کرو تم جب کہ تھے تم کلیم کمزور خیال کیے جاتے تھے بیچ زمین مکہ کے عرض کے نیچے کیا لکھنا ہے وہاں کمزور تھے نا ڈرتے تھے تم کہ کہیں اونچا نہ لیں تم کو انسان کہ لوگ تم کو اونچا نہ لیں اے جیسے بڑا پرندہ چھوٹے کو اونچا کے لکھا ہے فا فا دیا اللہ نے تم کو طرف مدینے کے پہلے عرض کے نیچے مکہ آ واہ کے نیچے کا ہے مدینے میں ٹھکانا دیا ودا کمب نشر ہی اور تعیث کی تمہاری ساتھ نسرا اپنی کے کس دین یوم بدرن بے نس رہی کے نیچے کا لکھنا ہے ہاں بعد کے دن تائید کیا اپنے نصح سے اور ریس کیا تم کو پاک چیزوں کا تیے بات کے نیچے لکھو غنائم غنیم تو گا رس کے دیا پاک ہلال تاکہ تم شکر کرو یا ملو قانون جہاد نمبر چار باغ مفسرین اسایت کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قرعزہ نے شکنی کی بنو قرائض تھا ن یہود کا قبیلہ بنو نذیر بنو قرعیدہ بنو قرعزہ نے کی آج شکنی تو حضرت نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا گھیرا کر دیا جب وہ تنگ ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم آپ کا فیصلہ مانتے ہیں حضرت نے فرمایا حضرت سعد بن نباز تمہارا فیصلہ کریں گے حضرت سعد باز کے تعلقات تھے ان کے ساتھ پہلے سے تو کہنے لگے کہ پہلے ہمارے پاس ابو ابوالوباب کو بھیجو تاکہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں مشورہ کر لیں ابو ابوالباب کے ساتھ حضرت ابو لبابا کی کیونکہ جائیداد تھی وہاں بنو قرضہ کے اندر گھر بھی تھا بی بیوی بچے وغیرہ رشتے داریاں تھیں وہاں تو حضرت نے چلو ابولو بابا بھیجتے ہیں ابو بابا گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعد کو حقم مان لیں تو ابولو بابا نے اشارہ کیا گردن کی طرف کہ وہ تو کاٹنے کا مشورہ دیں گے کہے تو بیٹھے اشارہ کیا لیکن بعد میں کیا ہوئے بڑے پریشان ہوئے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 ایک دوسرے کے پاس امانت رکھو تو اس میں خیانت نہ ہو وان تم کال اور تم جانتے ہو کہ امانت کی خیانت کیا ہے جرم ہے بالمو اسباب خیانت عام طور پر آدمی خیانت کرتا ہے بیوی بچوں کی محبت میں آ کے کس کی محبت میں آ کے غلط کام کرتا ہے وہ بھی اسی محبت میں آئے تھے نا اور جان لو سوائے اسکین مال تمہارے اولاد تمہاری آزمائش کی چیزیں ہیں اور بے شک اللہ ان کے ہاں عظیم ہے یا اللہ زینا من قانون جہاز نمبر کتنی جی اے ایمان والو اگر ڈرتے رہو تم اللہ تعالی سے تو یجعل اللہ کم سمرات تقوی تکوا کے ثمراط یہ ہوں گے نتائج ثمرات تکوا کر دیں گے اللہ واسطے تمہارے فیصلے کی چیز کے نمبر اے لکھو سمراط تکوا سے نمبر اے اور فیصلے کی چیز سے کیا مراد ہے لکھ لو اوپر دنیا میں عزت اور فتح آخرت میں دائمی نعمتیں فیصلے کی چیز جی یہی ہے دنیا میں عزت و فتح آخرت میں دی جی نے بحث کی کر دے گا واسطے تمہارے فیصلے کی چیز یہ نمبر ایک اور مٹائے گا تم سے تمہارے گناہوں کو یہ نمبر دو یہ سب ثمراج تکوا ہے بخشے گا واسطے تمہارے نمبر تین اور اللہ صاحب فضل بڑے کے واحد یم کرو بےکل دین کا یہ درمیان کے اندر قوانین جہاد کتنی آ دی پانچ آ اور علتیں کتنی تھیں سات تھی پہلے کتنی گزری ہیں ابھی دو رہ گئی یہ عز کے نی چلی لکھو علت نمبر چھ بھی علتوں کے ایز کے ساتھ بیان کیا گیا تھا یہ علت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کے اندر تھے نا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 ایک بوڑھے سردار کی شکل کے اندر شیطان بھی میں رہے گئے کسی نے, نے کہا اس کو جلاوطن شیتان کا نہیں جلاوطن کرو گے نا دوسرے علاقے کا اندر تقریریں کرے گا اپنی جماعت بنا کے تمہارے پر کیا کرے گا ہم کسی نے کہا قید کر دو اس نے کہا قید بھی نہیں کیونکہ جو آدمی قید کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی ایک عزت شورت ہو جاتی ہے لوگوں کے ہمدردی شامل ہو جاتے ہیں ابو جہل نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو قتل کرو لیکن قتل ایک آدمی نہ کرے ہر ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لو قرائش کے مختلف شاخیں تھیں نا تو ہر ہر شاخ سے ایک ایک آدمی لو اور یکدم قتل کریں تاکہ بعد میں اگر بنو حاشن بدلہ لینا چاہیں تو کساس نہ لے سکیں بندے ہو گئے بہت اس کے ساتھ لیں گے دیا فراضی ہو جائیں گے تو شیطان بوڑھے نے کہا ہاں یہ مشورہ ہے اب وہاں وہ مشورہ کر رہے تھے اللہ تعالی نے آپ کو دے دی رات و رات آپ حضرت علی کو اپنے بستر کے اوپر کھلائے اور لوگ کوئی آ بھی گئے تھے قتل کے ارادے سے محاصرہ کر کے ازون نے ایسے مٹھی بھری کھاد کی ڈالی وہ اندے ہو گئے نبی کریم صاحب باہر تشریف لائے پھر آپ جانتے ہیں آپ تین راتیں کہاں ٹھہرے شور کے اندر ہجرت کر کے آئے اور جب چھٹی نمبر چھ ہے نا اور جب خفیہ تدبیریں کرتے تھے تیرے قتل کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے کافی لوگ دار ودوا میں لئے تو کا تاکہ قید کریں توج کو جب تدبیریں کرتے تھے تیرے خلاف کافر تاکہ قید کریں تو اس کو نمبر ایک یا قتل کریں تو اس کو نمبر دو یا نکال دیں تو اس کو نمبر کتنی اور وہ بھی تدبیریں کرتے تھے اللہ بھی تدبیر کرتا تھا اور اللہ تعالی بہترین ہے تدبیر کرنے والوں کا تو اللہ نے بچا لیا یا نہیں یہ بھی اللہ ہے کہ دیکھو اللہ جو محافظ ہے وہ مالک ہے مال حنیمت کے ویزا تحما یا تنا شکوا اے بات کفار کی چلی تو ان کا شکوا ہے کافرتا ہے کہ نظر ابن حارش پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ کہتا تھا میں قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں گزر چکا ہے نا پہلے اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر ایتے ہماری تو کہتے ہیں وہ نظر ابن حارش نے کہا قد سمے نہ سن لیا ہم نے قرآن کو اگر چاہیں لکلنا مثل مسلح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 اگر وہ چاہے تو ایک منٹ میں لندن پہنچا جائے لیکن چاہتا نہیں ٹھیک ہے یوں بھی اگر ہم چاہیں تو بنا لے مسلسر ہم چاہتے ہیں نہیں یہ قرآن مگر کس سے ہیں پہلے لوگوں کے وائس کالو اللہ نمبر کتنی تھی سات اور جب کہا ان کافروں نے الا اگر ہے یہ قرآن حق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 یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر قرآن حق تو ہمیں توفیق دے کہ حق کی حمایت کریں ہمارے اوپر پتھر برسا تو یہ کتنی بےوقوف تھی کہ اللہ نے ان کے دماغ خراب کر دیے حضرت مواضیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا صبا کا کہاں کہتا تھا قرآن میں ہے نا لقان علیہ صاحب مسکانحم آیا تو صباح کی جو ملکہ تھی نا کون سی ملکہ تھی بلکیس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 نیچے کی بارش سارش آ جائے یہ بھی عام طور پہ عذاب کا ہے آدمی ہے سمجھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں یہ مشرقین مکہ کو خر کے عادت عذاب نہیں دوں گا کیا عادت کے خلاف کیونکہ عادت کے خلاف عذاب دوں تو پھر یہ مکہ پار کے اندر رہیں اوپر سے پتھروں کی بارش ہو حالانکہ مکہ حرم محترم ہے کیا ہے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 جتنے لوگ شریف ہوئے تھے نا یہ سارے کے سارے کہاں مرے مقام بہادر کے اندر تو جس عذاب کی نفی ہے وہ کون سا عذاب ہے ہر جس کا اس بات ہے وہ عذاب کون سا ہے آدی اب سمجھ بات اب سنو قرآن کو بماکان اللہ علیہ وز جواب شکوا اور نہیں اللہ تعالی تاکہ عذاب دے ان کو خارے کے عادت یا لفظ لکھو خارے کی عادت عادت کے خلاف نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب دے ان کو خارے کی عادت وانتا ہے درا حالے کے آپ بھی ان کے اندر ہو یہ مانے ہے مان عذاب نمبرے مانے انل عذاب نمبرے کہ آپ بھی موجود ہوں اور عذاب آئے آپ تو رحمت اللہ ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم دیں گے لیکن مقام بجر کے اندر جزا ملا تو آپ ہجرت کر گئے تھے نا بماکان اللہ مؤز بہمانے نمبر دو اور نہیں اللہ تعالی عذاب دینے والا ان کو درہ حالے کے کیا کرتے ہوں استغفار اے بیت اللہ کا ثواب بھی کرتے ہیں استغفار بھی در۔ کر رہے ہیں اس لیے بھی عذاب ادھر نہیں ہو رہا آگے بمال ہم اور کیا ہے واسطے ان کے یہ کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالی یہ کون سا عذاب ہے آدھی لکھو حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے یہ مقتضی عذاب ہے مقتضی عذاب نمبر ایک حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور نہیں وہ متولی اس کے مسجد کے یہ متولی نہیں بن سکتے کا نہیں متولی اس کے مگر متقین لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ ماکان سلادم دل بائے مخت نمبر دو یہ آپ لوگ کہیں دیکھیں کے جہاں ہندو کا بتخانہ ہوتا ہے یا عیسائیوں کے گر جو ہوتے ہیں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 سیٹیاں دونوں معنی ہیں یہ مختلف عذاب نمبر دو اور نہ تھی نماز ان کی نزدیک بیت اللہ کے مگر سیٹیاں اور تاڑیے یا دوسرا معنی کہ مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں یہ ساتھ آ کے ایسا کام کرتے ہیں گویا کہ ان کی نماز یہی ہے فزو کو عذاب بس تم عذاب کو بدر کے اندر اور عذاب کے نیچے کون سا عذاب لکھنا ہے عادی چکو تم عذاب آدھی بدر کے اندر بس اب آپ کے, کے تم کرتے ہو. ان بے شک جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں مال اپنے تا کہ روکے اللہ کی راہ سے مقام بدر کے اندر جی بہت سے کافر مال بھی لائے تھے کیا اونٹ لائے تھے وہ زیبے کرتے تھے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 کافرون یہ نتیج آخر بھی ہے جو کافیر طرف جہنم کے ہانکے کے جائیں گے کیوں ہان کے جائیں گے تاکہ اللہ تعالی خبیسوں کو جہنم میں ڈال دے اور طیب جو ہیں ان کو کہاں کہاں جی بیشت میں لے جائیں تاکہ جدا کرے اللہ تعالی خبیس کو طیب سے اور کر دے خبیسوں کو باز کو اوپر باز کے پس ڈھیر کر دے ان سب کا کہاں ڈھیر کر دیں جہنم میں فی جہنم پسکار دیس جماعت حبیس کو ایک دوسرے کے اوپر جہنم کے اندر یہی لوگ ہیں خسارا پانے والے قُل کافر کافروں کو ترغیب ہے توبہ کی آپ فرما دیجئے کافروں کو اگر رک جاؤ کفر سے تو بخشا جائے گا واسے تمہارے جو کوئی گزر چکا بائی آؤ ترہیب ہے پہلے کیا تھی ترغیب کہ اگر رک جائیں کو فر سے تو بخشا جائے گا وائی یہود ترہیب ہے اور اگر لوٹے نہ حضور کی لڑائی کی طرف کہ حضور کے ساتھ لڑیں تو پستہ کی گزر چکا ہے طریقہ کس کا پہلے لوگوں کا کیا گزرا ہے دنیا میں تباہی آخرت میں آگاہ تو یہ بھی دنیا میں تباہ ہوں گے آخرت میں کیا ہوگا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 اور ہو جائے دین سارا کا سارا کس کے لیے اللہ کے لیے الائقہ رحمت اللہ فین انتہ بس اگر رک جائیں یہ کافر کفر سے اور مسلمان بھی ہو جائیں فین ان تہو انل کوفر و بے شک اللہ ساتھ اس کے کریں گے دیکھنے والا ہے فین طلو اور اگر یہ پھرے رہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جماعت مومنی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 Www thought